کیونکہ پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تو عد المانت تو اب اللہ کے توحید اس کی امانت ہے رسول کے اطاعت اس کی امانت ہے جو تم امرا ہے ان کے اطاعت اس کی امانت ہے اس کو بجا لو اس کو ادا کرو مرا عقید توحید میں شرک نہ کرو اتباعی رسول میں بدت نہ کرو حکمرانوں کے جائز اور اللہ رسول کے اطاعت کے جو کام ہے وہ بجا لاؤ فرمایا ایمان والو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو وہ اول اور جو تم میں سے اول الامر ہے اول الامر میں صحابہ تابعین اور ہر دور کے مسلم حکمران اور علماء کرام جو اپنے اپنے ادوار میں بڑے بڑے مشتحدین علماء گزرے ہیں عمومی معنی کے اعتبار سے یہ سب اس میں داخل ہیں ہاں یہ جو لوگ اس سے تقلید کا استدلال کرتے ہیں نا کہ اللہ نے فرما اولی الامر منکم اور اس اسمراد آئما ہیں اور آئمہ کی تقلید کرو تو یہ ان کے خلاف ہے کیوں یہ آیات نازل ہوئی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی مخاطبین اس وقت کون تھے کیونکہ قرآن کا آیات تو ویسے نہیں اترتے کہ اس کے اندر ایسے مانے ہو کہ اس پر آج عمل نہیں ہوگا اس کو رکھ لو پھر کریں گے نہیں قرآن کے مخاطبین تو خود صحابہ تھے تو ان کو کیا حکم تھا ان کو یہ حکم تھا اللہ کی بات آ جائے مانو رسول کی بات آ جائے مانو تم پر جو مسلمان حکمران ہیں اپنے اپنے علاقوں میں تمہارے امیر ہیں ان امیروں کے بات مانو اور یہ آیات جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کی شان نزول جو بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک دستے کو چھوٹے سی جماعت کو جب انہوں نے بھیجا اور امیر نے ان کو حکم دیا یا کسی ناراضگی کی وجہ سے یا بطور مزاج کہ آگ جلاؤ لوگوں نے آگ جلایا آگ جلانے کے بعد فرمایا کہ اس میں کود جاؤ داخل ہو جاؤ صحابہ کو حکم دیا باز صحابہ نے کہا ٹھیک ہاں, ہے داخل ہو جاتے ہیں باز نے کہا ہاں, کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو آپ نہیں مان رہا ہے اس میں کیوں داخل ہو جائے یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس نے اس دوران میں آگ بجھ گئی اور آگ ٹنڈا ہو جانے کے بعد سابق کرام جب پلٹ کر آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی نبی الصلاۃ السلام نے فرمایا کہ تم اس آگ میں داخل ہوتے تو قیامت تک اس میں تم جلتے رہتے ہیں اور پھر فرمایا کہ امیر کے اطاعت کون سے کاموں میں ہے لا لاتو مخلوق الخال ہے کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کے نافرمانی میں درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اور فرمایا کہ يؤمر امیر کے کب ہے جب وہ معصیت کا حکم نہ دے بماسیت فلاسمات جب وہ معصیت کا حکم دے فلاسا ماحولاتو نہ پھر اس کی بات کو سننا ہے نہ ماننا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے تو اب کیا معلوم ہوا کہ جب دور صحابہ میں اس آیات کے بارے میں امیر کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ جب امیر کے بات قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ امیر کو امر صحابی رسول کیوں نہ ہو تو اس کے اس حکم کو تم نے چھوڑ دینا ہے نہیں ماننا ہے تو پھر ان لوگوں کا استدلال یہاں سے کیسے صحیح ہوگا جو اس سے اماموں کی تقلید ثابت کرتے ہیں تقلید تو ان مسائل میں وہ کرتے ہیں جس میں قرآن اور سنت کی نص موجود نہیں ہے کہتے اس میں نص موجود نہیں ہے اب ان کے تقلید اگر نس کے خلاف آ جائے تو کیا کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس آیات کی دوسرے ٹکڑے نے اس کی وضاحت کر دی فرنتنا جا تم فیشیل اختلاف کرو تم کسی چیز میں اس کو لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف کسی بھی مشتعد کے بات ہے اب اس اختلافی مسئلے کو جو قرآن اور سنت کے خلاف آ جائے اس میں اب تم نے کسی بھی مشتحک کسی بھی عالم کسی بھی مسلمان حکمران کی اس بات کو نہیں ماننا ہے جو قرآن کے خلاف ہم کہتے ہیں اس میں دیکھ لو جیسے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے اطاعت پر رسول کے اطاعت لازم کر دیا وہ اتوی کے ساتھ اور الامر کے اطاعت میں لفظ اطوی استعمال نہیں کیا کیوں استعمال نے کیا اس کو صرف عطب کیا اس لیے کہ یہ اتحاد مستقلہ نہیں ہے یہ مستقل اتحاد نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے اس کے لیے قید ہے کہ وہ قید کیا ہے اللہ اور رسول کے اتحاد کے تحت جبکہ جب کہ اللہ کا اتحاد وہ مستقل ہے بلا شرط ہے رسول کے اتحاد وہ مستقل ہے اور بلا شرط ہے اور اول المر کے اطاعت وہ مستقل نہیں ہے اور مشروط ہے یہ فرق ہے اس میں اب جب اس طرف ہم آتے فہم تنازعہ تم میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرق ہے کیوں تنازعہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے تنازعہ رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے تنازعہ اول المر کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ چاہے صحابہ کے دور میں صحابہ کے اختلاف کیوں نہ ہوں فرمائے جب یہ تیسرے اطاعت میں اختلاف آ جائے تو اس وقت کیا کرو گے اس وقت فرود رسول اور اس عیات سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دلائل شرعیہ وہ دو ہی ہیں دلائل شرعیہ وہ دو ہی ہے قرآن اور افسری حدیث باقی رہا اشتہاد یا اجماع امت تو وہ دلائل فراہیا ہے وہ دلائل شریع مستقلہ نہیں ہے وہ دلائل فراہیا ہے وہ تو شریعت سے آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں اجماعی امت ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا میں کہیں ہوا ہے جس طرح امریکہ کہتے ہیں اپنے خلا میں اپنا طیارہ چھوڑا ہے اپنے سیارہ چھوڑا ہے وہ خلا میں نہیں ہوتے بلکہ وہ جو قرآن کی کسی آیات پر ہوتا ہے اجماع اور قیاس اجتہاد جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن کی کسی آیا سے ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل دلائل شرعیہ کیا ہے وہ قرآن اور سید حدیث ہے باقی اجماع ہو یا قیاس وہ دلائل فرعیہ تو ہو سکتے اس کا فراح ہے شاخ ہے وہ اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے اس کا تب وہ ثابت ہوگا لیکن اصلی دلائل کیا ہے دلائل اصلیہ وہ قرآن اور حدیث ہے اس لیے کہ آگے اللہ نے اس آیات میں وضاحت کر دی فردو اب اس اللہ و رسول کے طرف مسئلے لٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ مزید وضاحت کر دی فرمائن کن تم تو من اللہ الاخر اگر ہو تم امام رکھتے اللہ اس کے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ یہ ان شرطیت کے ساتھ کہ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن کے ساتھ امام رکھتے ہو تو تب یہ کام تم کر سکو گے کہ مسئلہ اختلافی آ جائے تو تم اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو گے اچھا اس آیا سے ایک مسئلہ جو اہم ثابت ہوا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں جس میں امت اختلاف کرے اس میں آئمہ کے اقوال یا کسی صحابی کی قول یا کسی کا قول اس میں اس وقت تک راجی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے لیے تائید قرآن و حدیث سے نہ ہو کیونکہ دلائل ہوافیہ میں اللہ کا حکم کیا ہے فرد اللہ رسول اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں ابو بکر صدیت نے عمر فاروق نے حج تمتو سے لوگوں کو منع کیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتوی دیا کہ حج تمتو کرو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج تمتو کیا ہے عثمان غنی نے لوگوں کو کہا اپنے خلافت میں سی بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے لوگوں اس سفر میں ہم صرف حج کریں گے اور رضی اللہ نے اس کو سناتے ہوئے کہا اللہ روک رہا ہوں کہ اس سفر میں حج عمرہ نہیں کریں گے دونوں بلکہ صرف حج کریں گے اس نے کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قول احد من الناس میں نہیں ہوں چھوڑنے والا اللہ کے رسول کی سنت کو کسی شخص کے کہنے پر اب دیکھو وہ خلیفین ہیں نا اور وہ اول المر میں داخل ہے اول المر میں سے ہیں لیکن علی نے کیا کہا پرندناز تم کی رسول اصل کی طرف جانا پڑے گا یہ انہوں نے چھوڑ دیا اور جیسے کہ سرند دارمی میں ہے کہ صحابی نے سوال کیا طبی نے سوال کیا سات رضی اللہ تعمیر سے کہ حج عمرہ ایک ساتھ ہوتا ہے عمر فاروق مجھ سے علم میں اور خیر اور برکات میں بہت زیادہ ہے ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم من لیکن رسول اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے زیادہ عالم تھے تو انہوں نے اس چیز کا اس عمل کا امی اجازت دی اور حکم دی ہے یہ سابقات اللہ رسول کی طرف جانا ہے لیکن آگے کیا فرمایا سابق کرام میں یہ ایمان کامل درجے کا تھا تو اس لیے ان کی جتنے بھی تنازعات آپ کو ملیں گے اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور اس میں اختلاف آ گیا خلیفہ کون ہوگا تو کہاں حل کیا حدیث پر مِنْ <الْقُرَيش> حدیث یہ ہے کہ اللہ نبی کے نبی کی قبر کہاں بنائیں گے اس اختلاف میں اختلاف کے مجموعے میں کون لوگ ہیں صحابہ, صحابہ موجود ہیں صحابہ موجود ہیں صحابہ کا دور رہی ہے اللہ کے نبی فوت ہو گئے جتنے مسلمان صحابہ اس وقت موجود ہیں اب اختلاف کی صورت میں کیا کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ طریقہ ہے جہاں فوت ہو جائے اس کی قبر وہاں بناؤ اختلاف ختم ہو گیا عائشہ کے کمرے میں اس کو یہ خبر بنا لیا اس طریقے سے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ فرود اللہ و آج جو امت میں سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ فرود اللہ و کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے بلکہ کہتے اچھا ہر مسئلہ میں ہے نہیں, نہیں نہیں یہ کہہ رہے تو مطلب یہ بدگمانی ہے نا قرآن کہ قرآن کامل نہیں ہے اور یہاں انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اگر جہالت میں ہے تو اس کے لیے تو پھر بھی تعویل کیا جائے گا لیکن قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے صرف نہ ہوا اور منطقی اور بلاغت کے علوم حاصل کرنے والے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بننے والے وہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا یقینی جو ہے یہ دلیل ہے جاہل آدمی کے لیے تو آدمی پھر بھی تعویل کر لے لگے نہ سمجھے لیکن ایسے لوگ یہاں پر ایمان سے خارج ہو جاتے اس لیے امام ابن ہزم رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار اگر آپ پڑھیں گے امام ابن, ابن القیم کے پڑھیں گے انہوں نے وہاں بڑے بڑے مضبوط قسم کے فتوے لگائے ہیں کہ ایسے موقع پر آ کر یہ انسان مومن نہیں رہ سکتا ختم ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے اللہ کے اطاعت رسول کے اطاعت امیر کے اطاعت اختلاق کی صورت میں اللہ رسول کے طرف پلٹ کر جانا باقی چیزوں کو چھوڑ دینا فائدہ کیا ہوگا فرمایا گیرواں سرو تاویلا یہ بہت بہتر ہے اور اس کا بہترین انجام ہے اس کا انجام بہت بہتر ہے اس کا انجام بہت بہتر کیسا انجام بہتر ہے اس کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ اگر ہم کسی امام پر متفق ہوتے تو اول تو ہو نہیں سکتے اول تو دنیا کے سارے لوگوں کو جمع کرو شافی مذہب پر اکٹا نہیں ہو سکتے ہنفی پر نہیں ہو سکتے مالکی پر نہیں ہو سکتے ہم پر نہیں ہو سکتے جعفری پر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہر ایک مذہب والے دوسرے کے خلاف ہے یہ بالکل نہ ہونے والی بات ہے لیکن بفر سب نے کہہ دیا کہ اس میں نجات ہے اقوال کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب صحیح ہے یہ تو کفر کا آخر ہے اس لیے کہ تم نے اس کو رسول بنا لیا اور یہ آخر اگر کوئی بنائے گا تو امت تباہ ہو جائے گا تو اللہ فرماتے کہ نتیجہ بہتر کسی میں ہے کہ تم مسائل کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اس کا نتیجہ بہتر آئے گا اس پر تمہارا اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا اور اس میں جو اتحاد و اتفاق ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا جو دعوی کرتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف بما ان ضلع اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے مانا قرآن حدیث اور تورا تنجیل پورا اسلام کا دعوی کرتے ہیں یوری ارادہ رکھتے ہیں ہاں کموئے کے فیصلے لے جائیں کی طرف وقت عمر و وہ حکم دیے گئے ہیں اینت فروبی کہ کفر کرے اس کے ساتھ وہ یورید ال اور چاہتا ہے ارادہ رکھتا ہے شیطان دلالم بائی رام کے گمراہ کرے ان کو دور کی گمراہی میں اس کے بارے میں جیسے کہ معروف ہے منافق کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب منافق نے یہودی کے ساتھ اختلاف میں مسئلے کو اللہ کے نبی کے بجائے کاب بن اشرف کا انتخاب کیا وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ مسئلہ لے جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس منافق کہہ رہا تھا کہ نہیں کعب اشرف کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول تو رشوت نہیں دیتے کعب بن اشرف کے ہاں پیسے چل جاتے ہیں اس پر ان دونوں نے فیصلہ وہاں منتقل کیا اس آپ کے تحت کئی مبصری نے لکھا ہے فیصلہ جب وہاں لے گئے نبی علیہ السلط کے پاس جب فیصلہ لے گئے انہوں نے فیصلہ کر لیا پلٹ کر آئے تو یہودی نے تو مان لیا لیکن منافق نے نہیں مانا جب نہیں مانا تو اس کی نتیجے میں لے گئے کس کے پاس ابو بکر کے پاس ایک روایت یہ ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ دارک عمر کے پاس کہ وہ یہودیوں کے ساتھ بہت مخالف ہیں سخت نظر رکھتا ہے ان کے خلاف تو وہ شاید میرے حق میں فیصلہ کر لے گا جب اس کے پاس فیصلہ لے گئے تو یہودی نے بتایا کہ ہم پہلے وہاں سے فیصلہ کر چکے ہیں لیکن اس فیصلے پر یہ مسلمان راضی نہیں ہے میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے عمر فاروق نے جا کر تلوار نکال کر اس کو قتل کیا اور فرمایا کہ ملم یارزا قزا نبی صلی اللہ وسلم جو اللہ کے نبی کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتا ہے تو ہاں گا و عمر پہلے کہا ہاں گا قضا او عمر نبی صلی اللہ علام عمر فاروق کا ایسے لوگوں کے لیے یہی فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتے ہم کہتے کاش اس دور میں عمر فاروق ہوتے تو کتنے مسلمانوں کے گردنیں اتار دیتے کہ جب وہ حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے لیکن ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں اس کے دروازے پر شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں یوں ہے ان کے ہاں یوں اتنے مثالیں موجود ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور ایسے مثالیں جو خود مقلدین نے بطوری مثال ان کو لکھا ہے شان ورشا کشمیری کے بارے میں مشہور مثال ہے اور اس کو علامہ بنوری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مہارف السن میں اور اس کو تقریب نے مہارف السن سے نقل کیا ہے در سے ترمیزی اردو والے میں ویتر کے باب میں وہ کہتے کہ مجھے جب یہ حدیث ملی کہ السلام نے دو رکعت بھی تر پڑھ لیے اور سلام پیرا تین رکاتوں میں درمیان میں سلام پیر دیا کہتے اس حدیث پر جب ہم نے غور کیا تو کیا کہتے ہیں کہتے حدیث صحیح حدیث صحیح ہے تو لیکن احناب نے اس کی جواب دینے کی طرف متوجہ، توجہ کیا ہی نہیں حدیث صحیح ہوں حدیث صحیح ہے انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں حدیث ان صحیح ہوں غلام میں توجہ جوابی لیکن احناب یعنی مقلدین نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ ہمارے مذہب میں ایک رکعت الگ پڑھ لینا یہ درست نہیں ہے جس کو سلاتے و تیرا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کے کی جواب کے لیے متوجہ ہو گیا میں نے اس کے جواب لکھنے کی کوشش کی ان مکست اربا سنتم میں نے چودہ سال فکر کیا اتفکر حدیث کا کیا جواب ہے پھر ایسا جواب میرے سمجھ میں آیا کہ وہ کافی شادی ہے وہ جواب جو اس نے نہیں کہا بالکل بچا گانا ہے کہاں سے جواب آئے گا حدیث کی جواب کوئی بنتے جواب کیا لکھا ہے اس نے جواب عجیب لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ دھاوی نے دیکھا کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام چونکہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھتے تھے وطر پڑھنے کے بعد پھر اتنے میں آزان ہو جاتی آزان کے بعد نبی علیہ السلام دو رکعت سنت پڑھتے پھر مسجد میں فرض نماز پڑھانے کے لیے نکلتے کہتے راوی نے شاید دیکھا کہ اللہ کے نبی نے تین رکعت وطر کے بعد سلام پہرا اور پھر فجر کی سنت پڑھی اس نے اس درمیان کے وقرے کو تین کے بیچ کے سلام نے سمجھ لیا جیسے کہ تین رکعت کی آخری رکعت پر سلام پہرا اور پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھ لی ہے نا تو کہتے کہ وہ آخری رکعت اور فجر کے دو رکعت سنت اس نے یہ سمجھا کہ یہ مترو کے بیچ میں سلام پہرا حالانکہ اس کا کوئی دکھ نہیں بنتا ہے تین رکعت کے بعد سلام پہرنا فجر کے دو رکعتوں کو فوراً پڑھ لینا راوی کا یہ سمجھنا اب آئیے ہم کہتے ہیں آپ کی یہ اصول ٹھیک ہے اب آئیے جب آپ لوگ سب خود کہتے ہیں کہ راوی حدیث اپنے روایت کے مفہوم اور معنی کو زیادہ جانتے ہیں تو ہم آتے ہیں عبداللہ بن عمر کے پاس اس, اس کی روایت کرنے والا عبداللہ بن عمر ہے عبداللہ بن عمر سے حدیث میں ثابت ہے کہ اس نے وطر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہا یہ اونٹ کو یہاں سے کھولو وہاں باندھو اس نے باندھا کھولا کہا کہ اس باندھنے میں مجھے اور کوئی بات نہیں تھی مقصود یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا تو میں نے اس لیے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ عمل ایسا کرو مرا وہ ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھاتا ہے اس نے خود دو رکعات کے بعد سلام پہرا پھر کلام کیا کلام کرنے کے بعد ایک رکعت بھی تر پڑا اور اس حدیث کے راوی وہ ہے تو آپ بتاؤ کہ شبہ کس کو پڑا اس کو تو شبہ ہی نہیں ہے بغیر شبہ کا وہ عمل ثابت کر رہا ہے تو ہم کہہ رہے کہ باتے جو حدیثی رسول کو کہہ دے کہ صحیح ہے پھر اس کے لیے چودہ سال سوچتا ہے تو موت سے پہلے وہ سب نہیں پکڑے گا مغموم نہیں بیٹھے گا کہ میں نے اپنے ساری زندگی برباد کر دی یہی بات اس نے لکھا ہے نا وحدت الامت رسالے میں تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب نے کہ شان شانش کشمیری کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہندوستان میں بہت بڑے اجتماع میں اور فجر کی نماز سے پہلے میں نے دیکھا وہ مغموم بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا حضرت کیا حال ہے کہاں کیا حال پوچھتے ہو میں نے اپنی زندگی برباد کر دی میں نے کہا حضرت آپ کی زندگی برباد ہو گئی تو کس کی زندگی کام آئی کہاں سچ بولتا ہوں تو یہی بات ہے میں نے کہا حضرت بتاؤ بات کیا ہے کہتے ہیں ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو نفر احمد اللہ علیہ کی مذہب کے دلائل کو ڈھونڈا جائے اور اس کو باقی تین مذہبوں پر اوپر کیا جائے اب دیکھتا ہوں یہ سوال نہ قبر میں ہوگا نہ قیامت میں ہوگا تو ہم نے زندگی کس کام میں صرف کیا مانا برباد کر دیا اسی بات کو ہم اٹھا کر اپنے بھائیوں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کے اکابرین کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اور اماموں کے باتوں میں لگ کر ان کے لیے دلائل ڈھونڈنا اور ایک مذہب کو دوسرے پر اوپر کرنا یہ اپنی زندگی کو برباد کرنے والی بات ہے لہٰذا اپنے زندگیوں کو برباد مت کرو اللہ اور رسول کی جو احکامات ہیں قرآن اور حدیث ہے اس پر محنت کرو لوگوں تک خالص یہ ٹیور دن پہنچاؤ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور فیصلہ کہاں لے جاتے ہیں فیصلہ لے جاتے ہیں تعاوت کی طرف ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے بھائی یہ حکمران تاود ہے تو باز علما اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہتے ہیں حکمرانوں کو مت کہو. تو شیطان کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کاش رحمان اس سے کوئی اور نام ایجاد کر لیتے تو ہم وہ بھی بول لیتے شیطان اگر نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں اگر قرآن بن اشرف کو تاغد کہتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن حادیث کا خلاف تھا تو ہمارے حکمران تعبت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے وہ تو پھر بھی آسمانی کتاب کی بات کر رہے تھے کابن اشرف تورات انجیل اور پھر اپنی مرضی تو یہاں تو ان کے پاس نہ تورات ہے نہ انجیل ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے یہ تو قرآن کہتا ہے کہ احوا اہم اب تو یہود نسارا کے پاس خواہشات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو زمین کے بنائے ہوئے قانون کو قرآن و حدیث کے اوپر لاگو کرتے ہیں اگر یہ تابوت نہیں ہے تو پھر اور کون سی چیز تابوت ہے تو فرمایا کہ وقت جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تابوت کا انکار کرو ہم کہتے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تعبود کا انکار کرو وہ شیتان بھائی چاہتا ہے شیطان کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جائے ان کو دور دوری میں گمراہ کر دے ان کی یہ کوشش وہ اضافی وہ روکتے ہیں آپ سے ایراض کرتے ہوئے اس عیاد کے تحت علما نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے معاملات کو قرآن اور حدیث کی طرف نہیں لاتے ہیں اور کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں وہ چاہے اپنے کسی مولوی کے قول کی طرف لے جاتے ہیں وہ چاہے کسی قانون کی طرف لے جاتے ہیں جو تعوت کے بنے ہوئے قانون ہیں شیطانوں کے تو فرما یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور نبی کے اعاراض کرنے والے ہیں اور اس کی تحت علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے جو لوگ قرآن اور سنت سے اعراض کرتے ہیں اور کسی اور کے فیصلے کو مانتے ہیں یہ منافق ہے آج اس چیز کو آپ پیش کریں نا آپ کو معاشرے کے اندر نفاق کا مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا جا بھائی میں نے اور آپ نے بات کرنی ہے لیکن صرف قرآن اور صرف صحیح حدیث پر یہ میرے اور آپ کے درمیان میں شرائط ہوں گے میں نے اور آپ نے گفتگو کرنی ہے لیکن شرطوں میں پہلے شرط یہ ہے کہ صرف صحیح حدیث پیش کریں گے اور صرف قرآن پیش کریں گے جس کوئی چیز پیش نہیں کریں گے تو اللہ نے کیا فرمایا رائے المنافکین دیکھیں گے آپ منافقین کو کہ وہ اس سے ہراس کریں گے نہیں مانیں گے یہ بالکل نفاق کی ظاہری صفت ہے فقیر فیضا البتہ اس عید میں یہ بات بھی واضح ہے کہ چونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں انزل اللہ و محمد بلکہ رسول فرمایا رسول کی طرف رسول کے وصف کا ذکر اس نے کیا کہ ریت المنافقین کا آپ سے اعراض کریں گے تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ سے اعراض کرنے کے کی کیا مانے مانا من قول کا من حدیث کا من تعلیم کا آپ کے تعلیم سے اعراض کریں گے کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہیں تو آپ اس حیات کو ہم کیسے چیک کریں گے قرآن اور حدیث آپ کے پاس آنا مانا نبی کے پاس آنا اس کے حدیث کے پاس آنا پکی بیدان صابت مصیبت ہوگا جب پہنچتی ہے ان کو مصیبتہ مگر احسان اور برابری کا موافقت کا یہ پھر اس واقعہ کے طرف اشارہ ہے کہ جب ان کا بندہ مارا گیا منافق قبیلے والوں نے مل کر کہا کہ دیکھو جی یہ تو عمر فاروق نے خام مسلمان کو مارا ہے کلمہ پڑھنے والا تھا اور ہم نے تو اللہ سے اللہ کے رسول سے جو مسئلہ پوچھا تھا پھر عمر کے پاس آئے تو ہمارا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں مطلب تو ہمارا یہ تھا کہ ہمارے درمیان میں کوئی اصلاح کا پہلو نکالو کوئی ایسا صلح کر لو یہ مسئلہ حل ہو جائے ہوتا ہے نا لوگ جب قرآن عزیز کی مخالفت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں کسی فتنے میں ڈال دیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے یہ آج بھی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ بگاڑ کے رکھ لیتے ہیں نا اور فساد میں آ جاتے ہیں اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بعد میں اس کو اللہ رسول یاد ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو مقصد یہ نہیں تھا ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ بس کوئی اچھائی کا راستہ ہو تو قرآن و حدیث سے بڑھ کر اچھائی کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر احسان توفیق کا تھا کہ ہم کوئی بلائی کا کام کرے اور افس میں موافقت موافق کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور اے قرآن پڑھنے والے متبنت ان لوگوں سے ایراز کرو وہ عزم اور نہ صحت کرو ان کو وقل قینسے اور کہو ان کے دلوں میں کالم بلیغا اثر کرنے والی بات معنی یہ کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو میں ایسا انداز اختیار کرو جو ضد والا نہ ہو بلکہ اثر رکھنے والا ہو دعوت کے اسلوب میں سے ایک طریقہ کہ جب آپ مد مخالف کو سمجھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس کو زد میں لانا اس کو ابارنا اس کے اوپر تنقید کرنا یہ نہیں بلکہ ایسے انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرو کہ اس کے دل پر اس کا اثر ہو جائے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے آپ کے دلائل پیش کرنے سے متاثر ہو جائے آپ کے دلائل قرآن اور سنت سے استدلال میں جو انداز ہو اس سے وہ متاثر ہو جائے اور ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کو شرمندہ اور زلیل بھی نہ ہو جائے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس پر جو ہے قول بلیغ نے اثر کر دیا ہے قول بلیغ تب ہوگا یعنی اللہ کا کلام پیغمبر کا سنت یہ تو ہے قولی بلیل لیکن سمجھانے والا اگر صحیح معنوں میں سمجھائے تو اس کا اثر پھر زیادہ ہوتا ہے وہ رسول کو اللہ, اللہ مگر تاکہ اطاعت کیے جائے ان کے اللہ کے حکم سے یہ دلیل ہے نا کہ ہر رسول کے اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے رسول فقرات اللہ تو اللہ نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے تو اتحاد کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی اتحاد کی جائے اب یہاں آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کے رتھ کے لیے بطور مثال کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ وحی نہیں ہوتی ہے حدیث وحی نہیں ہے یہاں تو تمام رسولوں کا ذکر ہے نا تو کون سے وہ رسول ہے جس کو ہر ایک کو کتاب دیا گیا ہے نہیں ہر ایک کو تو کتاب نہیں دیا گیا ہے جب نہیں دیا گیا ہے اتحاد کر رہے تھے تو اتحاد کر رہے تھے کی کی اتحاد کر رہے تھے جن کو کتاب دیا گیا ہے کتاب تو اپنی کا مستقل وحی ہے لیکن کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے مانا حدیث ہماری اس نبی کو دی گئی ہے اگر جب انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر جا کا آتے آپ کے پاس تخر اللہ فسٹ معافی آپ ان کے لیے اللہ سے مافی مانگتے وہ اللہ الرسول معافی مانگتا ان کے لیے رسول لب اللہ تو ضرور پا لیتے و اللہ تعالیٰ کو توحیمہ توبہ قبول کرنے والا میں ربان یعنی اللہ فرماتے اگر نبی کی زندگی میں یہ لوگ اپنے معافی تلافی کے لیے نبی کے پاس آتے ہیں پہلے اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جرم کیا ہے ہمیں معاف کر دے پھر نبی کے پاس آ کر اپنے جرم کا ارتقاب کرتے اور معافی مانگتے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگو جس طرح صاحب کرام آ کر اللہ کے رسول سے دعائیں کراتے تھے جیسے کہ نابینا صحابی کے بارے میں معروف ہے دعا کرائی اللہ نے ان کو بنا ہی دے دی, دی اگر یہ لوگ اخلاص کے ساتھ آتے اور نبی سے دعا کراتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو جاتا پھر اللہ کی مہربانی کے نتیجہ کیا ہوتے ان کو صحیح امام کی توفیق دے دیتا لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا اچھا اس آیات سے ان لوگوں نے استدال کیا ہے جو قبر پرست ہے اور اس کے تحت ضعیف روایتوں کو نقل کیا بعض مفسرین نے کہ نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس گناہ کرنے والے آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا مانگو کیونکہ قرآن میں آیا ہے وسطم ال رسول رسول ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ایک تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس ظلم کب رکھا آپ کے قبر کے پاس آتے جا ہے تو یہ اللہ کے نبی کے حیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں قبر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے جو امت کی صحابہ تابعین تبہ تابعین ہے جیسے کہ شیخ الاسلام ابن الاسلامیہ رحمۃ اللہ نے فتح کبرہ میں نقل کیا ہے اور من کی علی رد سبکی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ قول لایا ہے کہ قبروں کے پاس اپنے لیے دعا مانگنا شریعت میں ثابت نہیں ہے نہ قرآن سے نہ سیدی سے نہ صحابہ کے عمل سے کہ قبر کے پاس بندہ اپنے لیے دعا مانگے تو پھر یہ کیسے ہو سکتے نبی کے قبر کے پاس آئے اور اپنے لیے نبی سے دعا مانگا کہ میرے لیے دعا مانگو لہٰذا اس کا تعلق اللہ کے رسول کے حیات سے ہے نہ کہ وفات سے فلا لا وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں حتٰ حق کے یہاں تک کہ حاکم نہ بنا لے آپ کو فی ما اس میں شجر نہ اختلاف ہو جائے ان کے درمیان ثم فی پھر نہ پائے اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں ہر اجن وہ جو کر دے آپ وہی سلموں اور تسلیم کر لے دل کی خوشی سے تسلیم کرنا اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی تاکیدات کے ساتھ فا لیا لام لایا پھر وو لایا پھر رب اپنے سفتی نام لایا پھر کاف استعمال کیا مخاطب کیا اپنے نام کے ساتھ پھر دوبارہ سے لام لا کر لا مینا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کے تحت لکھتے ہیں تاکیدات کو انہوں نے جمع کیا ہے یہ تاقید یہ تاقید یہ تاقید, یہ تاقید، اتنے تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے اور پھر غایا بیان کی حد حتیہ ایمان کلی شرط لگایا یو حق کی موقع کہ آپ کو حاکم بنا لیں گے جب تک آپ کو حاکم نہیں بنائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو بھی اللہ کی نبی فرمائے گا علی الرأس بس میں مانوں گا قبول کروں گا جب تک ایسا مادہ کوئی شخص اپنے اندر پیدا نہ کرے کون سی چیزوں میں فیما شجارہ بین جو ان کے درمیان میں اختلاف آ جائے اب یہ مادہ ہے کسی میں آج بھائی میرے اور آپ کے اختلاف ہو گیا بھائی قرآن اور حدیث اس پر پیش کریں گے جو اس میں ہوگا آپ لے لو یا میں لے لو آپ حق پر ہے میں حق پر ہوں بات ختم ہو جائے لیکن یہ مادہ کہاں ہے اس کے لیے تو ڈون ڈھونڈ کے بندے نہیں ملتے اور فرمایا کہ یہ قبول کرنا کیسا ہوگا ایسا قبول کرنا کہ سم ملا یا جدوفی پھر وہ نہ پائے اپنے نفس مانا اپنے دلوں میں ہر جان کوئی تنگی چلو جی ظاہر میں مان لیا کیا کرے اب چلو حدیث انہوں نے پیش کیا تو ہم نے مان لیا اب کیا کر سکتے نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ دل کے خوشی کے ساتھ وہ سلم و ایسے انداز میں قبول کر لینا کہ ظاہر میں بھی خوشی ہو اور دل سے بھی خوشی ہو کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تسلیم کر لیا یہ میرے رسم کے خلاف میرے رواج کے خلاف یہ میرے ظاہری زد کے خلاف اس پر میرا جو ناک گر جائے گا میرا شملہ میرے پگڑی گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دل سے خوشی سے قبول کرنا پڑے گا تب جا کر کے ایمان قابل قبول ہے اور اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو فرمایا پھر بے قابل قبول نہیں ہے یہ ایمان کے تعارف کے لیے یہ بہترین کسوٹی ہے اور اس آیات کے شان نزول کیا ہے اس کے شان نزول وہ معروف ادیس ایسی بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کے اختلاف کا مسئلہ آیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے صحابی کا زبیر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمین اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں اور اس کے مقابل میں دوسرے صحابی کی زمین اس کی زمین سے نیچے ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ دونوں آئے نبی علیہ السلام نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے زمین کو اتنا پانی دے دو کہ فصل آپ کا یعنی جل نہ جائے خراب نہ ہو جائے پھر پانی اپنے اپنے رشتہ دار کی طلبداری کی ہے مانا فیصلے میں اس کا رعایت کیا ہے یہ آیات اللہ نے اتاری کہ یہ بات بالکل غلط ہے نبی کے فیصلے کو دل اور جان سے قبول کر لینا یہ ایمان کی نشانی ہے اگر ایسا کوئی نہیں کرے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ عصمت رسول کی واضح دلیل ہے, رسول جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے گنا سے پاک ہوتا ہے ورنہ اس کے اطاعت اس کے فیصلے کو ماننا اللہ اتنا شد و مت سے ہم پر کیوں لاگو کرتا ہے اس لیے کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے دین کے حوالے سے وہ کے ذریعے سے کرتا ہے اور یہ عصمت رسول کے واضح دلیل ہے کہ نبی کوئی بھی معصیت نہیں کرتا ہے معصیت کرتا تو اس کے بات کے پیروی کرنا اور اتنی سختی کے ساتھ اس کو ماننا اللہ کبھی نہ فرماتے اگر ہم لکھ لیتے فرض کر لیتے ان کے اوپر انکو یہ کہ قتل کرو انفسکم اپنے جانوں کو اب خرجو یا نکلو تم من دیارکم اپنے گھروں سے ما فالو ہو تو یہ کام وہ نہ کرتے اللہ کلی منہم مگر بہت توڑے ان میں سے ولو انہم اگر وہ کر لیتے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں جو نصیحت ان کو کیا جاتا ہے وہ کام اگر وہ کر لیتے لکان خیر اللہ تو یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے واشد تصویتا اور زیادہ بہتر ہوتا ثابت قدم رکھنے میں سابق قدم رکھنے میں یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا اللہ فرماتے کہ ان کے اوپر توبے کی لی جس طرح بنے اسرائیل پر ہم نے توبے کے لیے قتل کا حکم لگایا تھا بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فخر حص یہ لوگ نہ کر سکتے یہ کام بہت کم لوگ اس پر عمل کر لیتے اگر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ علاقے سے نکل جاؤ ہجرت کرو علاقہ خالی کرو یہ بھی کام ان کے لیے مشکل تھا تو اگر ہم نے ان کو صرف اتنا کہا ہے کہ توبہ کرو اور اخلاص کے ساتھ میرے نبی کی پیروی کرو تو یہ تو ان کے لیے بہت آسان ہے اور تمام مشکلات سے حفاظت کا رستہ ہے اور یہ بہترین نصیحت مایواز نبی فرمائے خیر اللہ وہ اشبد تصبیتا اور ثابت قدمی کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا یہ ثابت قدمی اللہ کے دین پر چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت پر جو لوگ چلتے ہیں ان کو اللہ ثابت قدمی دیتا ہے اور جو لوگ اللہ اور رسول کے اطاعت میں قیل و قال کرتے ہیں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے آپ دیکھ لیں اس میں معاشرے کے اندر اپنے آس پاس میں اپنے بستی میں کہ جو لوگ قرآن و حدیث پر آ جانے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں وہ سارے قوم یا سارے لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ ایسے ڈٹے رہتے ہیں کیوں وہ اشد تصبیتا اللہ ان کو مضبوط کر دیتے ثابت قدمی میں اور جو لوگ پسل جاتے ہیں باپ کی طرف سے زور آیا بہنوں کی طرف سے بات آئی ماں کی طرف سے آئی رشتے داروں کی طرف سے آئی مالداری کمزوری کے اشارات مل گئے کاروبار کے مشکلات آ گئے وہ فوراً پسلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہاں ٹھہر سکتے پھر ثابت قدمی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتے وحض اللہ تع نوقت نو ہم دے دیتے ان کو ملنا عظیم ہم ان کو بہت بڑا دے دیتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے اطاعت میں بہت بڑا حضر ہے مستقیمہ اور ضرور چلاتے ہم ان کو سورات المستقیم پر سوراۃ المستقیم پر چلنے کے لیے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نبی کی اطاعت شرط ہے نبی کی اطاعت کے بغیر سورات المستقیم نہیں ملتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو سوراۃ المستقیم پر ہم چلاتے ہیں جو میرے نبی کے پیروکار ہوتے ہیں نبی کی حادث آ گئی وہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کہتے ہیں اگر یہ پہلو ہم میں آ جائے کہ ادھر پیغمبر کا فرمان آ جائے اور ادھر اس پر ہمارا عمل ہو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا نجات ہے ثابت قدمی اس میں ہے عجر عظیم اس میں ہے اور ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھر رستے دیتے ہیں دلوں کی طرف رستے کھول دیتے ہیں وَمَن اللہ اور رسولہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے پولا لوگ ما اللہ جینا ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے نام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے منہ نبیوں میں سے صدیقینہ اور صدیقین سے سچوں میں سے وہ اور شہیدوں میں سے امبیا وہ جو ال لدینہ ان کے ساتھ ہوں گے وقت سُن رفیقہ اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں ساتھی ہونے کے اعتبار سے یہ بہترین ساتھی ہے یہ اللہ رب العالمین نے رسول کے اطاعت جیسے کہ ہم بقرہ میں فاتحہ میں پڑھ چکے تھے کہ سوراۃ المستقیم والے لوگ کون ہیں یہ چار گھروں چار جماعتیں جو لوگ کہتے ہیں اسی طرح سورات المستقیم اور اس پر ایمان رکھتے ہو اخلاص کے ساتھ ہو تو گویا وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء میں ہمیں صالحین میں صدیقین میں شہدا میں داخل کر دے ان کے ساتھ ہماری رفاقت ہو فرما کہ یہ رفاقت کے اعتبار سے بہترین جماعت ہے بہترین گروہ ہے کیونکہ دنیا میں بھی نجات ہے قرت میں بھی نجات ہے الفضل من اللہ یہاں اشکال یہ ان لوگوں کو یہ صفات خود مل گئے یہ صفات کے خود مالک ہیں یہ درجات انہوں نے خود حاصل کیا ہے فرمائے نہیں دان کلفظ اللہ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے مانا اس فضل کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے محنت کی بھی ضرورت ہے اور جو اس کے حصول کے اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے وقفہ بلّہ علیما کافی اللہ تعالی جاننے والا مانا کون ہے جو اس نقشے پر چلنے والے ہیں ظاہر میں اور کون ہے جن کے باطن اس سے خلاف ہے اور ظاہر موافق ہے مومن اور منافق وہ اللہ کے علم میں بچاؤ کو پکڑ لو لے لو تم بچاؤ کے سامان فن پھرو صبح تم گرو گرو اون پھرو جمیا یا نکلو تم اکٹھے اب جہاد کی ترغیب کہ یہ جو یہود ہے یہ جو نصارہ ہے یہ جو مشرقین ہے ان کے لیے علاج ضروری ہے اور یہ جو اوصاف ہے کہ جب تمہارے اندر یہ صفات آ گئے کہ اب ہر بات میں رسول کے اطاعت اب رسول کے اطاعت میں نجات کامیابی کا رستہ اختلافات کا خاتمہ وہ اسی میں ہے تو اس کو عام کرنے کے لیے پھر جہاد کی ضرورت ہے تو فرمایا کہ ایمان والو تم اسلحہ بچاؤ کے سامان وہ اپنے پاس پکڑ لو اور نکل جاؤ چھوٹے جماعتوں کی صورت میں اور بڑی جماعت کی صورت میں وہ ان نمین کم یقیناً تم میں سے لمن وہ ہے لئی انا ضرور وہ دیر کرتے ہیں دیر سے نکلتے جہاں میں سستی کرتے ہیں نہیں جاتے ہیں منتظر ہوتے ہیں فَاِنَا فَسْ اگر پہنچے تمہیں مصیبت ان مصیبت وہ کہتے ہیں جَقِنًا انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ مجھ پر اس نئی تعمیر یہ منظقین گیا صاف کہ وہ پیچھے رہتے ہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر مسلمانوں کو کوئی پریشانی آ جائے مشکلات آ جائے جیسے جنگ وہد میں آ گیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا حالانکہ یہ جرم ہے اس جرم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں نفاق یہ انعام اللہ نہیں ہے یہ تو غضب اللہ ہے اللہ کا قہر ہے اللہ کا غضب ہے اور فرمایا کہ وَلَئِنْ انسابقم اگر پہنچے تمہیں فضل من اللہ اللہ کے طرف سے فضل مانا غلبا مال غنی کامیابی لئے اپنا تو ضرور گائیں گے وہ کا الم تک نہ ہو گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی مددی یا تنی اے افسود ہے مجھے کن تو ہوتا میں ما ان کے ساتھ افوز اور نظیمہ تو حاصل کر لیتا میں بہت بڑی کامیابی اگر مسلمانوں کو جہاد میں مالی غنیمت مل جائے تو منافق کے لیے پھر کیا ہوتے افسوس کاش میں ان کے ساتھ ہوتا دیکھو جی لوگ گھوڑے لے کر آئیں لوگ لونڈیاں لے کر آئیں لوگ سونے اور چاندی لے کر آئیں لوگوں کو خیبر کی اتنی بڑی زمینیں مل گئی آج اس پر مزے کر رہے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی مل جائے گا اللہ فرماتے یہ افسوس کرتے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن جو ہے مومن مومن, مومن موافقین سے موادت نہیں کرتے دوستی محبت اس لئے منافق کیا کہتے ہیں؟ تَكُن ہوتی کہ لڑے پھی سبھی اللہ ہے اللہ کے رستے میں اللہ جینا بولو یشرون الحاطت دنیا جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرا آخرت کے بدلے میں میوقات ہے اور جو لڑے اللہ کے رستے میں فیوغ تل فسو قتل کر دیا جائے اوبیہ غالبا جائے ان ان کو نظیمہ اجراً اجر بہت بڑا اب اس میں اللہ رب العالمین نے جہاد کی تیزی دی کہ وہ لوگ جو منافق ہیں وہ تو ہی ہے ہی لیکن جو لوگ خالص مومن ہے متب سنت ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم تو اپنا کام کرو تم تو اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ تم اللہ کے رستے میں نکل جاؤ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے رسول کے طریقے کو غالب کرنے کے لیے کام کرو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے دو صورتیں ہوتی ہے یا تو بندہ شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے اگر شہید ہو گیا تو تب بھی اجر عظیم ہے اور اگر غازی بن کر آیا تو تب بھی اجر عظیم ہے دونوں صرتوں میں لیکن منافق کے لیے دونوں صورتوں میں کیا ہے نقصان ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ لنگڑے معذور لوگوں کے ساتھ تو اس کے لیے تب ذلت ہے عام مسلمان سارے بستی سے نکل گئے جہاد گرین ربنا ربنا کا نہیں لڑتے ہو تم اللہ کے رستے میں وَالْمُسْتَنَفِينَا اور کمزور لوگ من الرجال مردوں میں سے والنسائراتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے اللہ ذینا وہ جو يقولونہ کہتے ہیں ربنا آئے ہم عزیز آخرجنا نکال ہمیں من هادہ القلیت الظالم اہلوہا اس بستی سے کہ ظالم ہے اس کے رہنے والے باشندے باشندی وجعلنا بنا دے ہمارے لیے ملذن کا اپنے طرف سے ولی کوئی حمایت او جعلنا ملذن کا نصرہ بنا دے ہم علی کوئی مددگار سعادت میں اللہ رب العالمین نے جہاد کی ترغیب دی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خطال نہیں کرتے ہو جبکہ یہ اسباب موجود ہیں اللہ کے رستے سے مراد کیا ہے اللہ کی دین اللہ کا توحید اللہ کے رسول کے اتباع اللہ کے کی خوشنودی نودی کے لیے لڑنا جس میں کسی قومیت کا ذکر نہیں ہے جس میں کسی زمین کسی خطے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فقط اللہ کے لیے لڑائی ہے اللہ کے لیے لڑنا ہے اور جو اسباب یہاں ذکر ہیں وہ اسباب بھی اللہ کی دین کے دین کی وجہ سے ہیں اللہ کی توحید کے توحید کی وجہ سے ہیں کہ وہ کمزور لوگ مصدفین وہ مردوں میں سے ہیں عورتوں میں سے ہیں بچوں میں سے ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کے توحید کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ ہیں. وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اور اس اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس بستی کے رہنے والوں نے جو مشرک ہے ان کے اوپر ظلم ڈا رکھا ہے یہاں بستی سے مراد مکہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے مکہ کا نام نہیں لیا کیونکہ کہ مکے کی عظمت اپنی جگہ ہے اس کی عظمت ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کیا لفظوں میں اللہ تعالی نے اور دوسرا وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو کریتین مطلب قریہ ذکر کیا کہ کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں قیامت تک جس بستی میں بھی ایسے حال واقع ہو جائے کہ اس میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسری جانب ایسے بستیاں موجود ہو مسلمانوں کے جہاں مسلمانوں کے پاس آزادانہ طور پر اللہ کے دین پر عمل موجود ہو کتاب و سنت کا بول بالا ہو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مظلومین کو جہاد کے ذریعے سے وہاں سے نکالے تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خطال نہیں کرتے ہو جبکہ کہ کمزور لوگ جن کو نکلنے کے لیے قوت اور طاقت حاصل نہیں ہے خواہ وہ مردوں میں سے ہیں جو معذور ہوتے ہیں خواہ وہ عورتوں میں سے ہیں خواہ وہ بچوں میں سے ہیں ولدان یا غلاموں میں سے ہیں جس طرح مشرقینی مکہ غلاموں پر بھی بہت ظلم کرتے تھے یہاں پر فرمایا کہ ان کی چیخ اور بکار اور بکا اللہ کے سامنے وہ یہ ہے ربنا من کہتے ہیں وہ نکال اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں بستی تو ظالم نہیں رہنے والے ظالم ہیں اور بستی تو امن ہے امن والا ہے کیونکہ یہ آیتے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان آیتوں میں ہم بے داخل تھے میں میرے والدہ ہم مکے میں تھے اور یہ ہمارے بارے میں اللہ نے اتاری ہیں چونکہ مکے کی بستی ہے تو اللہ نے تو اس کے امن والا ہونے پر قسم اٹھایا ہے وہاں تھا برد المین لیکن وہاں کے رہنے والے مشرقین ظالم تھے انہوں نے صحابہ کرام پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم ڈایا ہوا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا وجہ ہے کہ جہاز نہیں کرتے یہ علت اسباب موجود ہیں عورتوں کے ساتھ ظلم بچوں کے ساتھ ظلم اور یہ مشرقین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ چونکہ مجاہدین کے ساتھ دو بدو آمنے سامنے لڑ نہیں سکتے ہیں تو وہ بستیوں پر حملے کرتے ہیں جس طرح آج بھی یہ معاملہ ہے بم برساتے ہیں بستیوں پر اور مسلمانوں کو اس طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں مجاہدین کے ساتھ اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کے ساتھ آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے یہ طریقہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے عورتوں پر ظلم کرنا بچوں پر ظلم کرنا معذوروں پر ظلم کرنا جو باغ نہیں سکتے ان کو پکڑ کے جلوں میں ڈالنا ان کو مار مار کر مجاہدین کی بدرے ان سے لینا اللہ کے مخلص بندوں کا چونکہ وہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے بزدل ہیں جس کا ذکر صورت حشر میں اللہ تعالی نے کیا ہے لا اللہ جمیل قرم محسن اوم یہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں مضبوط خیموں میں بینکروں میں اور بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ بھی کہیں بستوں میں جائے تو وہ بھی در کے مارے مقابلہ نہیں کر سکتے یا جاز بنا لیے ہیں بیچاروں نے تو وہ بھی بغیر فائلٹ کا تاکہ کسی انسان کو اس میں در کے مارے بیٹھنے کی نوبت ہی نہ آئے یہ ان کے خوف کا عالم قرآن نے ذکر کیا فرمایا وہ کہتے ہیں وجہ اللہ ملد ان بنا دے ہمارے حمایتی کسی کو ہماری حمایت کے لیے کڑا کر دو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حمایتی بنا کر جات کے ذریعے سے مکے والوں کو نجات دی فرمایا وجہ اللہ ملدن کا ولی وجا اللہ بنا دے ہماری اپنے طرف سے مددگار نصویر مددگار اور اللہ نے بھیجا صحابہ کرام نے جہاد کرتے ہوئے مکے والوں کو آزادی مکہ فتح کر لیا نصیر امداد کے لیے اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ حصہ سلاۃ السلام نے فرمایا من اللہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرے ساتھ مددگار بنے انصار اللہ ان مخلصین نے کہا جو علیہ سلام پر ایمان لائے تھے کہ ہم اللہ کے دن کی مدد کے لیے تیار ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اپنے طرف سے ولی بنا کر بھیج دے کہ وہ ہمارا حمایت کر لے وہ ہمیں اس ظلم سے نکال دے جہاں سے ہمیں نجات مل جائے وہ نصرت تیرے جانب سے ہو کیونکہ مدد اللہ کے پاس ہے نا ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ مددگار تو تیرے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پسے ہوئے سلمانوں کے لیے دعا مانگی تھی قنو نازلہ میں نام لیا تھا کہ اللہ نجات دے دے ولید بن ولید کو نجات دے دے سلما بن حشام کو دے دے عیاش بن اب ربیعہ کو دے دے یا اللہ ان ظالموں کو ان کافروں کو جو ان کو ستا رہے ہیں ان کو ذلیل کر دے ان کو خوار کر دے دعائیں مانگتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دعائیں بھی قبول کی اپنے رسول کے دعائیں بھی قبول کی اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے مقام و کرما فتح کرنے کے بعد اہتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تعالی کو ان کے لیے امیر مقرر کیا اور وہ مظلومین کا محافظ بنا انہوں نے ان کی حفاظت کی اور ان کے لیے مکمل انتظام کیا مکے کے رہنے والوں کو پورے پورے ان کے حقوق دے دیے تو اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے یہ اللہ سے دعائیں اللہ دین بولو رامن جنہوں نے ملفی اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یقاتلون فی سبیلت تاغوت وہ ہیں تاغوت کے رستے میں شیطان کے رستے میں فقاتلوا اولیاء الشیطان فس شیطان کے دوستوں کے ساتھ انہا قید الشیطان کا انہا قید الشیطان کا نظائی فا یقنا شیطان کا قید اندہائی کمزور ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے ان کا قتال ان کا جنگ وہ اللہ کے رستے میں ہے اللہ کے رستے سے مراد اللہ کے دن کی سربرندی اللہ کے توحید کا غلبہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا ایک شخص لڑتا ہے تاکہ لوگ اس کو بہادر کہہ دے ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اس کو مال غنیمت مل جائے ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دن غالب ہو جائے تو فمن فی صبل ان میں سے اللہ کے رستے میں کون ہے نبی علیہ السلام, السلام نے فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ جس نے قتال کیا اللہ کے حستے میں لِقَلِمَتِ اللَّهِ هِيَا الْعُولِيَا تاکہ اللہ کا قلمہ اللہ کا توحید بلند ہو فَهُوَ فی سبیلِ اللہ وہ اللہ کے رستے میں ہیں فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبیلِ اللہ وہ لوگ جنہوں نے امان لائے وہ لڑتے اللہ کے رستے میں اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے رستے میں لڑتے ہیں یہ سبھی لطوت ہے ان کی لڑائی شیطان کے لی ہے کیونکہ رحمان کے کی مقابلے میں آئے ہیں اور اس کو قرآن کریم صورت مجادلہ میں دونوں گرو ایک کو حزب الشیطان کہا اور دوسرے کو حزب اللہ کہا یہ حضب الشیطان ہے یہ حضب اللہ ہے